ربط سورہ لائل شمس تفاوت فی عقائد کے بعد تفاوت فی امار کے ابھیان خلاص سورت تفاوت فی امار اور تذکیر بما بادل موت آگے دا زکر شواحد زکر شواحد ہے جی ول اکشا ذکر شواہد ذکر شواہد قسم رات کی جب ڈھانپ لیتی ہے سورج کو بھی اور دن کو بھی اور قسم ہے دن کی جب کہ روشن ہوتا ہے اور کسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو اب ان چیزوں کے درمیان تفاوت ہے یا نہیں رات اور دن میں تفاوت نر اور مادہ میں تفاوت تو یہ شاہد ہے اس بات کے اندر کہ ان سا یا کمبلا چھتا تمہارے آمال میں بھی کیا ہے تفاوت ہے بے شک کمائیے تمہاری محنتیں تمہاری مختلف ہیں ایک جواب کا سم لکھو تفاوت اماد بھی لکھو پہلی صورت میں کس چیز کا تفاوت تھا تفاوت نفس اب اس میں کس کا تفاوت ہے تفاوت اماد بے شک تمہاری کمائیے کیا ہیں مختلف ہیں متفرق ہیں جدا جدا ہیں فامبا من آتا تفصیل تفاوت تفصیل تفاوت اب جی دو گروہ بیان کیے گئے ایک مومن کا گروہ دوسرا کافر کا گروہ مومن کے بھی تین مال ہیں کافر کے بھی کتنی تین مال ذکر کیا گیا دیکھو جی تفصیل تفاوت اے پر جس جی شخص نے دیا اپنا مال اللہ کے راہ میں وقت کا اور ڈر گیا اللہ کے عذاب سے نمبر دو پس کا بل حسن اور تصدیق کی ساتھ اچھی بات کے اچھی بات کیا ہے جی کلم الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تین عمل آ گئے اس کے فاسل یس رسرا یہ اس کا انجام ہے بس آسانی دیں گے ہم اس کو طرف آسان چیز کے بس آسانی دیں گے ہم اس کو طرف آسان چیز کے کیا مطلب ہم نیک عمل کی توفیق دیں گے آپ کے لیے چار پانچ گھنٹے قرآن پڑھنا آسان ہے نا لیکن ایسے آدمی کو آ کے بٹھاؤ جو مذہب آدمی نہیں پانچ منٹ بھی نہیں بیٹھے گا بھاگ جائے گا تو دیکھو اللہ نے آپ کو آسانی کر دی نا نیکمال آپ کے لیے آسان کر دیے جائے گے اللہ توفیق دے گا اور آسان چیز حاصل ہو جائے گی آپ کو کیا بیٹھ یہی ہے پر آسانی دیں گے اس کو طرف آسان چیز کے نیکمال بھی آسان کر دیں گے بیس کی طرف جانا بھی آسان ہوگا اما ممبا اب دوسرا قسمی جیسے نے بخل کیا نمبر بے پرواہ ہو گیا خدا سے نمبر دو قبضہ بے حسن جھٹلا اسلام کو حوسنا سے مراد کلمہ میں ہے ملت اسلام بھی ہے اس کے تین عمل آ گئے نا فاسان یا سر اسرا اچھا جی فاسان یسرہ پس سامان دیں گے اس کو کہ لکھ لو پس سامان دیں گے ہم اس کو تکلیف کی چیز کی طرف مشکل چیز کی طرف سامان دیں گے اس کو مشکل چیز کی طرف بارہ جو آدمی بےمانگی کی طرف چلا جاتا ہے اس کو بےمانگی کی طرف اس کو توفیق نہیں کہتے کیا کہتے ہیں فضلان کیا حاصل ہوتا ہے فضلان چونگے جی کیا وہ بدعمال بن جاتا ہے پھر اس وقت دو میں چلا جاتا ہے یہ مشکل ہے دو زخ وہ ما یگن ماد ہو یہ سمرہ ہے ان کا اور نہ کام گا ان سے ماد ان کا جب برباد ہوں گے ان لل ہدا بے شک ہمارے ذمے ہے راہ بتلانا اور بے شک واسطے ہمارے ہم مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی پان ذر تو کم نارن تلزا تخویف اخروی پس جرا ہے میں تم کو ایسی آپ سے جو شولہ زن ہے نہیں داخل ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے فلودان مگر بڑا بدبخت اشکا کے نیچے لکھو مستحقین نار نہ داخل ہوگا خلودان مگر بڑا بدبخت اللہ زی قزب و طلّہ جس نے جھٹلایا دین اسلام کو یہ بدعقیدہ ہے وہ اور منہ مو موڑا اللہ کی طرح سے بد عمل ہے یہ تو میرے عزیز انجام ہوا کن کا جی اشکیا کا کس کا جی اشکیا بد لوگوں کا انجام اب نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے متقی کے لیے بس ہے جنوبل اتکا بشارت لکھو اور یقینی بات ہے سین تاکید کے لیے ہے کہ دور رکھا جائے گا اس دو سے بڑا پرہیزگار اطکا کا منع بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا دو سے بڑا پرہیزگار اللہ یوتی مال جو دیتا ہے مال اپنا محض اس نیت سے کہ پاک ہو یہ بیان اخلاص ہے تین طریقے سے بیان اخلاص کتنے طریقے سے تین طریقے سے اپنا مال دیتا ہے کسی کو ریاکاری کے لیے نہیں اس نیت سے دیتا ہے کہ میں گناہوں سے کا ہو جاؤں پاک ہو جاؤں وہ شخص ہے کہ دیتا ہے مال اپنا ماہ سے کہ پاک ریا ریاکاری نہیں یہ اخلاص نمبر و مال آہ اور نہیں واسطے کسی کے نزدیک اس کے کوئی احسان کہ اس کا بدلہ اتارا جائے تو خرچ کرنے سے مقصود نہ ریاکاری ہوتی ہے نہ کسی کے احسان کا بدلا اتارنا ہوتا ہے مثال طور ایک آدمی مجھ کو ہزار روپیہ دیتا ہے تو اس کا احسان ہے میرے اوپر نہیں تو اس کے بدلے کوئی توحفہ میں اس کو دے دوں یہ کیا ہے احسان کا بدلا ہے تو اخلاص کو کتنے طریقے سے بیان گیا گیا تین پہلا یہ ہے کہ ریا اس میں نہیں دوسرا کیا ہے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا خرچ کرنے سے تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے اللہ تغا وجہ وہ خرچ کرتا ہے واسطے طلب کرنے رضا رب اپنے کے جو کہ بلند ترین ہے والا صوفا یعرا لکھو سمرا کمال اخلاص اور ان قریب راضی ہو جائے گا میرے محترام یہ واسا یہ بہل اتکا کے نیچے کا لکھا تھا آپ نے بشارت تو بشارت کے ساتھ دیکھ لو بشارت برائے ابو بکر سدی بشارت برائے ابو بکر صدیق اب میں حاشا پڑھتا ہوں صرف آپ سن لیں لے اتفاق المفسرین مفسرین ال آیت نازرت فی ابو بکر نے صدی ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے پھلزمین توصیف الصدی بے قوڑی ات کنا سب لوگوں سے بڑے پہرزگار ہیں غیر الانبیاء انبیاء کے شوا تو یہ احت ابو باکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئیں کیونکہ انہوں نے سات غلام آزاد کیے تھے کتنے غلام آزاد کیے سات غلام آزاد کیے تھے جب مسلمان ہو گئے تھے اللہ کی راہ کے اندر ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں تو اللہ تعالی نے یہ آتنا ضرور کی تو ابو بکر صدیق کو کیا کہا گیا اتکا کہا گیا سب لوگوں سے بڑا گا تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد درجہ کس کا ہے ابو بکر صدیق کا ہے صاحب روح المانی لکھتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سورت کا نام سورت ابو بکر صدیق رکھا جائے اور وزا واللیل کا نام صورت محمد رکھا جائے صاحب روح المانی لکھتا ہے کیونکہ نام تو بعد میں رکھے گئے ہیں حضور نے تھوڑے رکھے ہیں کیوں اس لیے کہ ادھر والا صوفہ یا رضا کس کے متعلق ہے ابو بکرے صدیق کے متعلق ہے اور سورت وضحا کے اندر والا صوفہ یوتی ربو کا فترزہ کس کے متعلق ہے محمد عربی کے متعلق ہے تو پہلی سورت کے اندر رضائے صدیق کا بیان ہے سورت میں رضائے حبیب کا بیان ہے ٹھیک ہے جی پہلی سورت میں کیا ہے جی رضائے صدیق کا بیان اس سورت میں رضاء حبیب کا بیان ہے تو سورت وہ بکر صدیق ہونی چاہیے سورت محمد ہے اچھا جی یہ رب تو آ نا رضائے صدیق کے بعد رضائے حبیب شہید اسلام ڈاٹ کام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 صاحب الجمال و منی سید البشر من ڈبلو ڈبلو ڈبلو لقد شہید اسلام ڈاٹ